یہ سننی والے تجھے جو بھلائی پہنچی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچی وہ تیری اپن طرف سے ہے اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ